خواجہ کا کرم ہے کہنا کیسا میرا نام وسیم عالم ہے اور میں ہند سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال ہے کہ اگر ہم کسی اسلامی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے تو وہ جواب دیتے ہیں یہ خواجہ کا کرم ہے ایسا کہنا کیسا برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے گا اللہ, اللہ جواب تو اس کا یہ دیا جائے الحمدللہ الحمدللہ الحمد کل حال ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے یہ جواب دے بہتر یہ جواب ہے اب اگر خواجہ کا کرم ہے غصفہ کا کرم ہے اللہ رسول کا کرم ہے یہ کہا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے صلید صلی اللہ تعالی محمد